تبرکات کی زیارت انشاءاللہ اللہ زوجل کروائی جائے گی تو میرے وہ اسلامی بھائی جو بابن مدینہ کراچی سے ہیں اور جو عالمی مدینہ مرکز فضان مدینہ بآسانی پہنچ سکیں جلدی پہنچ جائیں ان زوجل ابھی زیارت کروائی جائیں گی انشاءاللہ زوجل اللہ مبارک اور اس کے علاوہ بھی بزرگان دین کے تبرکات اور انشاءاللہ اللہ زوجل مبلی کی دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے کلام بھی شامل کریں گے آئیے اس سے قبل ایک تلاوت قرآن پاک کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد والسلام علی وسلم سلیم فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم وسلم المؤمنی خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیجیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیجت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ ورسول عز و رسول وجل و صلی اللہ علیہ و وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید کروں گا آپ سبھی بھی یہ نیجت کیجئے کہ تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیجت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دوزانو بیٹھیئے۔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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فس رن سر ان شل اب تر سبحان اللہ ماشا اللہ آئیے ایک کلام کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں على الحبیب صلی اللہ صلی اللہ وسلم صلی اللہ علی وم حبیب اللہ محمد ہمارے بڑی شانوان محمد ہمارے بڑی شانوار محمد ہمارے بڑی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دُلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کی چھپ گئے پر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب چمک والے اٹنوں میں چمکا کی یہ اندے شیشوں میں چمکا کہ مرن بھی جن کے دلوں کا دمن ہے آ بے آ اے مو جان مسیحا ہمارا نبی مانگنے والو ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے پھر کول دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دین والا ہے سچا ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شال والے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارے بندے تو بہت مل جائے گے پرا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈونڈیں گے سا محمد, محمد ارے سانی تو بڑی چیز ہے سائن ملے گا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد شانوان رخ دن ہے یا نہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یاد مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بل نے کو کہا کمری نے سر جو پھرا تو حیرت نے جھج کر کہا کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان وال تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہے تھی ہر بت تھر تھرا کر گر گیا مرضی پا گیا سورج پھر قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کل چر گیا محمد ہمارے بڑی شانوان محمد, محمد ہمارے بڑی والے زمین و زماں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اے دہل زباں تمہارے لیے اے, اے بدل حجاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اے تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری, تمہاری جلک تمہاری مہک سمک و سمک میں سکا نشاں تمہارے لیے سکا نشاں تمہارے لیے اس آبے کا رم روانہ کیے کہ آبے نے آم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چنک سیے سترے بادام تمہارے لیے فیض دیے وجود کیے اے کے نام لیے زمانہ جیے اے لیے تمہارے دیئے یہ اکرمیان تمہارے لیے اے کلیم و نجی نسیح و صفی خلیل و ردی عطیق و وسیعی غنی و علی رسول و نبی سنہ کی زبا تمہارے لیے سنہ کی زبا تمہارے لیے یہ مرحمتیں یہ کچی متیں نہ چھوڑے لتیں نہ اپنی گتیں اے قصور کریں اور ان سے بھرے قصور جینا تمہارے لیے تمے لیے اشارے سے چار چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تب تو تمہارے لیے محمد ہمارے بڑی شال والے محمد ہمارے بڑی شال والے محمد ہمارے بڑی شال دل والے دلدار بڑے آئے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سبن کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے سخن کس کو سب اہل سخن میں نے حیرت میں پڑ دیکھے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ سرور کشور سال جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے تر ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے وہی وہ ہے اول وہی وہ ہے آخر وہی وہ ہے ظاہر وہی وہ ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمان امکان جوٹے نکتوں تم آخر کی پھر میں ہو رے کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی بڑی شان والے سبحان اللہ, اللہ، مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کلام بھی سنا الحمدللہ عزوجل یہ تبرکات ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے ان کے ساتھ موجود ہونے کا ہاں انشا انشاءاللہ شاء اللہ ان تبرکات کو اپنے اپنے ایمان پر انشاء اللہ زوجل گواہ بھی بنائیں گے درود پاک کے پڑھتے رہیں انشاءاللہ شاء درود پاک پر بھی ہماری یہ گواہ ہوں گے انشاءاللہ شاء زوجل ایمان پر بھی گواہ بنائیں گے یہ ہمارے جو کیمرہ اسلامی بھائی ہیں یہ ایک ایک چیز کو اگر واضح طور پر دکھا سکیں ماشاءاللہ ہمارے سامنے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی جو لگی ہوئی چاندی کا ٹکڑا ہے اس کا بھی ٹکڑا ہمارے ساتھ موجود ہے الحمدللہ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک کا قالین کا ٹکڑا بھی ہمارے پاس سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے ماشاء اسی طرح یہ مزار مبارک حضرت سیدہ تنا آمینا اللہ تعالی عنہ یہ ان کے مزار مبارک کی مٹی شریف بھی موجود ہے ان کی بھی زیارت مدنی چینل کے ناظرین کر رہے ہوں گے اسی طرح مسجد غمامہ شریف کی مدینہ منورہ کے اندر یہ مسجد ہے اس کی مسجد کے مبارک پتھر شریف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین اس کو بھی دیکھیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایک زیارت کو ایک ایک تبرک کو واضح طور پر دکھایا جائے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی تشنے کی نہ رہے کوئی چیز جو ہے مطلب پیاس باقی نہ رہے دل بھر کر مدنی چینل کے ناظرین ان کی زیارت کر سکیں یہ جبل سور کی مبارک مٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے ماشاء اللہ کیسی مبارک مٹی ہے رونق بکھیرتی ہوئی جبل روما ماشاء اللہ مدینہ شریف کی یہ مدینہ منورہ کے اندر یہ پہاڑ ہے جبل روما تو یہ مدینہ شریف کے پہاڑ کی مبارک پتھر بھی ہمارے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ اللہ ان پر اپنے ایمان کو بھی گواہ بناتے جائیے اور یہ دیکھیے یہ کتنی لکڑی مبارک ہے وہ سواری کے جس پر سوار ہو کر بیویاں کربلا سے شام تشریف لائی تھیں اس کی لکڑی کے ٹکڑے بھی ہیں ان کی بھی زیارت کریں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ حضرت بلال صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی چادر شریف کیسے رسول ہیں کہ اللہ کیسے عاشقہ نسبت رکھنے والی ہر چیز کو سنبھال کر رکھا کرتے ہیں اور یہ باعث سے سعادت ہیں اور سبحان اللہ یہ دیکھیں گمبد خزرہ مدینہ شریف کی کچی مٹی ماشاءاللہ اللہ اس کی بھی زیارت کریں مدنی چینل کے ناظرین اپنے ایمان پر بھی اس کو گواہ بنا لیں تو میں انشاءاللہ اللہ سوجل ان تمامی تبرکات کو اپنے ایمان پر بھی گواہ بناتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے یہاں پر جو موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اپنے ایمان پر ان کو گواہ بنا لیں پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکہ رسول اللہ علی اللہ, اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یہ دیکھیں حضرت ابو حریرہ ردی اللہ تعالیٰ ہو ان کے مزار مبارک کی جھاڑو شریف کا کچھ حصہ یہ موجود ہے حضرت ابو حریرہ جن سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی گئی ہیں مروی ہیں ان کے مزار مبارک کا بھی حصہ ان کے مزار مبارک کی جھاڑو شریف کا یہ حصہ موجود ہے ماشاء اللہ کیسا مبارک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مستفیض فرمائے اسی طرح یہ دیکھیں جنت الماء جنت المالا مکہ مکرمہ اور جنت البقی مدینہ منورہ اور میدان کربلا کی مٹی یہ مبارک مٹی ہے اس کی بھی زیارت کریں عاشقان رسول کا ہجوم ہے یہاں پر کہ جو زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان تبرقات کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بہتری عطا فرمائے ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری چیز ہے ہمارے اسلامی بھائی اس کو دکھائیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے اندر کی مٹی مبارک ہے اندر کی خاک شفا ہے یہ اور کتنی مبارک ہے یہ ماشاءاللہ اللہ عاشق نے رسول نے ان کو بھی سنبھال کر رکھا ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور بھی بہت ساری زیارتیں ہمارے ساتھ ہیں یہ دیکھیں اصحاب کہاف کے غار کے پتھر جی اصاب کہف کے غار کے پتھر یہ موجود ہیں اصحب کہف کا واقعہ سورۂ کاف کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن پاک میں موجود ہے تو جس غار کا قرآن میں تذکرہ ہے اس کے پتھر یہ ہمارے سامنے موجود ہیں سبحان اللہ کیسی مبارک چیز ہے یہ اسی طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شریف میں استعمال کیے گئے جھاڑو کے تن کے سبحان اللہ کیا بات ہے عاشقان کی عاشقوں کی کیا بات ہے کہ وہ جھاڑو کو بھی سنبھال کر رکھتے ہیں اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے اچھا یہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ابو بکر کی مبارک مٹی کے کچھ حصے ہیں یہ یہ پتھر ہیں وہاں کے اور یہ دیکھیں سبحان اللہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی نے آپ کے منہ مبارک کی بھی زیارت کروائی جائے گی یہ ہمارے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ اللہ یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ان کو دیکھیں کہ سیدنا غوث سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے منہ مبارک ہیں یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ بال مبارک ہیں ان پر بھی اپنے ایمان کو گواہ بنائیں تاکہ یہ بال مبارک بھی بروز قیامت ہمارے ایمان کی گواہی دیں اللہ تعالیٰ ان مبارک کے صدقے میں غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے آپ کے فرمائے اور زور سے نعرہ لگائے تعالیٰ کے مو مبارک ہمارے سامنے موجود تھے انشاءاللہ شاء اللہ زبود ہم آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو زیارت کروائیں گے ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہیں اور مبلغ دعوت اسلامی سے کچھ مدنی پھول تبرکات کے حوالے سے لیتے ہیں جی شہزاد بھئی تبرکات کے حوالے سے ہمارا اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ مدنی پھول رشاد فرمائیں السلام علی سید المرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک نے قرآن مجید پرانے رشید کے اندر ارشاد فرمایا یہ فرمان حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کا ہے کہ جب انہوں نے مصر کے اندر مصر کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ نے اپنے بھائیوں سے ارشاد فرمایا کہ میری اس کمیز کو لے جاؤ اور جا کر میرے والد گرامی کی آنکھوں پر رکھو تو آنکھوں پر رکھنے کی وجہ سے میرے والد صاحب کی آنکھیں واپس آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ اس کو بیان فرمایا سور یوسف کے اندر اذ وجہ ترجمہ کنزل ایمان میرا یہ کرتا لے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی تو اس آئے کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اجسام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قوت رکھی ہے کہ چونکہ وہ خود بابرکت ہوتے ہیں لہذا ان کی جسم کے ساتھ جو چیز متعلق ہو جاتی ہے وہ بھی بابرکت بن جاتی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کی کمیس یہ بابرکت تھی اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام خود بابرکت تھے تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میری کمیس لے جاؤ اور میرے والد صاحب کی آنکھوں پر رکھو تو میرے والد صاحب کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی احادیث اور قرآن پاک کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ سلاۃ کی آنکھیں روشن ہو گئی تھی یہ تبرکات کا سلسلہ یہ بہت پرانا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ متعلق کئی تبرکات وہ صاب کرام علیہ ان کو برکت کے طور پر لیا کرتے تھے جیسے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام جب اس کائنات سے پردہ فرما کر جب تشریف لے گئے تو صحیح بخاری شریف جلدو صفحہ نمبر 344 پر یہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلات وسلم کی مبارک نالین اقدسین اور لکڑی کا ایک پیالہ جو چاندی کے تاروں کے ساتھ جوڑا گیا تھا انہوں نے اپنے گھر کے اندر محفوظ کر لیا تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نبی کریم علیہ السلات وسلم کی ان اشیاء کو یعنی موے مبارک ہیں یا نالین اقدسین یعنی جوتے مبارک ان کو اور لکڑی کے اس پیالے کو سنبھال کے رکھنا محفوظ رکھنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ متعلق اشیاء کی کس قدر تعظیم کرتے تھے صحیح بخاری شریف کے اندر ہی ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہ مردوان جب نبی کریم علیہ السلام وضو فرماتے تھے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ معمول تھا کہ وہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اور یا تو وہ پانی کا قطرہ کسی کے ہاتھ کے اوپر ہوتا اور ہاتھ کے اوپر لے کر وہ اس کو ملیہ کرتے تھے بلکہ ایک روایت کے اندر تو یوں ہے کہ اگر کسی کو وہ تبرک نہ ملتا وہ پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے سے پوچھا کرتا کہ کیا تم, تمہیں نبی کریم علیہ السلط و السلام کی وضو کا پانی ملا ہے اگر وہ ہاں کہہ دیتا تو اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیر کر اپنے جسم کے اوپر ملیہ کرتے تھے یہ نبی کریم علیہ السلّۃ والسلام کا صحاب کرام علیہ مردوان کا معمول تھا یہاں تک بھی ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ اپنی ریٹھ مبارک آپ جب نکالتے تو وہ بھی صحابہ کرام علیہ مردوان اپنی ہتھیلیوں پر لے لیا کرتے تھے صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک وہ ایک آپ کی زوجہ محترمہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ کے اندر کوئی بھی اگر بیمار ہو جاتا تو وہ بیمار ان زوجہ محترمہ کے پاس حاضر ہو جاتا اور آپ نے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کا ایک مو مبارک اس کو آپ نے چاندی کی ڈبیا کے اندر محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا جب کوئی بیمار آتا تو آپ اس کے اندر اس ڈبیا سے اس بال مبارک کو نکالتی اس کو پانی کے اندر ڈالتی پانی کے اندر ڈالنے کے بعد پھر وہ پانی اس جب مریض کو پلایا جاتا تھا تو صحیح مسلم شریف کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ وہ بیمار کے جو پہلے بیماری کے عالم میں آیا تھا اس کو شفا مل جاتی تھی اس کو شفا مل جاتی تھی تو اس سے پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ جو چیز متعلق ہو گئی تو اس سے بھی بیماروں کو شفا مل رہی ہے ایک روایت کے مطابق نبی کریم علیہ کے در کی جو مٹی ہے یہ مٹی یہ بھی شفا ہے اسی وجہ سے مولانا حسن رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آس سے تو یہ نبی کریم علیہ صلاحت وسلام کے در کی جو مٹی ہے اس کے اندر بھی رب تعالیٰ نے یہ شفا رکھی ہے کہ جو دنیا کے دواؤں کے اندر رب نے وہ شفا نہیں رکھی کہ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ کے در کی مٹی کے اندر رکھی ہے اسی طرح مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کے مو مبارک کو بالوں کو اپنی ٹوپی کے اندر سیا ہوا تھا اور نصیب ہوئی ہے تو اسی ٹوپی کی وجہ سے فتح نصیب ہوئی ہے ایک مرتبہ آپ کے ساتھ یہ درپیش ہوا کہ آپ این میدان کے اندر تھے اور دشمن آپ پر حملہ کیا چاہتا تھا کہ اتنے میں آپ کی ٹوپی گر گئی تو آپ بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے میرے ساتھیوں اے میرے صحابہ یہ ٹوپی مجھے پکڑا دو یہ ٹوپی مجھے پکڑا دو تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر آپ کے ساتھی نے آگے بڑھ کر وہ ٹوپی آپ کو دے دی بعد کے اندر انہوں نے پوچھا کہ حضور ایسے وقت کے اندر کہ جب دشمن آپ پر حملہ کر رہا تھا حملہ کرنا چاہ رہا تھا تو ایسے موقع پر آپ کو اس کی فکر نہ ہوئی اور آپ کو اپنی ٹوپی کی فکر ہوئی اس کی وجہ کیا ہے تو آپ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اس ٹوپی کے اندر میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک تھے موے مبارک تھے جس کی بنیاد پر اور اسی کی وجہ سے مجھے فتوحات نصیب ہوتی تھی تو لہذا مجھے اس دشمن کی اتنی فکر نہ ہوئی کہ جتنی فکر مجھے محبوب پاک علیہ السلاۃ وسلم کے بالوں کی ہوئی تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ مجھے ٹوپی پکڑا دو ٹوپی پکڑا دو تو اس طرح یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے معمول سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نبی کریم علیہ السلط و السلام کے تبرکات کو کس قدر اپنے لیے متبرک سمجھ سمجھا سمجھ کرتے تھے اسی طرح نبی کریم علیہ السلاۃ کے مدینہ مرورہ کے ننے ننّے بچے مدنی منع حقیقی مدنی منے ان کا یہ معمول تھا کہ نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام جب آپ مسجد نوی شریف کے اندر نماز ادا فرماتے پھر اس کے بعد صبح کے وقت جب آپ باہر تشریف لاتے تو چھوٹے, چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں کے اندر برتن لے کر ان کے اندر پانی بھر کر وہ کھڑے ہو جاتے لائن بنا لیتے تو نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام اپنا دستے انور ان اس پانی کے اندر ڈالتے اور ڈالتے پھر اس کے بعد آپ نکال لیا کرتے تھے وہ مدینہ کے حقیقی منع حقیقی مدنی منے وہ نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کے ہاتھوں کا پانی وہ لے جاتے تھے اور تبرک سمجھ کر اس کو پی لیا کرتے تھے تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ جو چیز متعلق ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ جلال اس کے اندر کتنی برکتیں رکھتا ہے اس کے علاوہ بزرگان دین بزرگان دین سے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے بلکہ ہمارے محدثین کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ صلاحت واللام کے نقش نال کو انہوں نے جب اس کا تجربہ کیا تو تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم علیہ صلاح وسلام کا نبی کریم علیہ صلاۃ وسلام کے نال اقدس کا جو نقش ہے اگر اس کو اپنے مال کے اندر رکھ دیا جائے تو مال چوری نہیں ہوتا اگر اس کو سر کے اوپر رکھ لیا جائے تو سر کے اندر درد نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ کثیر ایسے ایسی چیزیں بیان کی ہیں محدثین کرام نے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلات وسلم کا یہ نالے اقدس اس کا جو نقش ہے یہ باعث شفا ہے اور یہ بھی ایک تبرک ہے اور جو آشقان رسول ہوتے ہیں آشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو نبی کریم علیہ السلط وسلام کا یہ نقش نال یہ بھی برکت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی برکت رکھی ہے بلکہ ہر وہ چیز کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے ساتھ مس ہوئی ہے ٹچ ہوئی ہے تو وہ برکت والی ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان ہو آپ جب اس دنیا فانی سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے وسیعت کی آپ نے وسیعت کی کہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کے ناخن مبارک وہ میرے کفن کے اندر رکھ دیجیے گا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میری قبر میں رکھ دیجیے گا مجھے اپنے پروردگار جلا جلال سے یہ امید ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے میں رب تالا میری مغفرت فرمائے گا تو یہ سرکار کے جو ناخن مبارک ہیں یہ بھی تبرک ہے نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام کا جو جسم انور کے ساتھ جو بھی چیز متعلق ہے وہ بھی تبرک ہے نبی کریم علیہ صلاحت وسلام کی چادر مبارک تبرک نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کے بال مبارک یہ بھی تبرک نبی کریم علیہ صلاحت وسلام کے جسم کے ساتھ جو چیز جہاں تک مہد سین کرام نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشاب مبارک بول مبارک ہے وہ بھی باعث برکت ہے بلکہ اس پر تو کثیر روایتیں بھی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ جب آپ نے بال فرمایا تو آپ نے اس برتن کو ایک صحابیہ اور ایک روایت کے مطابق ایک صحابی کو دے دیا اور دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس کو باہر جا کر ڈال دو اس صحابیہ نے یا پھر صحابی نے اس برتن کو لیا اور جا کر سائیڈ پر جا کر اس کو پی لیا اور جب اس کو پیا واپس آئے نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کو کہاں لے گئے کہاں ڈالا تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جی نے گوارہ نہ کیا کہ میں اس کو باہر پھینک دوں میں نے اس کو اپنے اندر انڈیل دیا ہے میں نے اس کو پی لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے پیٹ کے اندر کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی ایک یہ اور دوسرا ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ارشاد فرمایا تجھ پر جہنم کی آگ وہ حرام ہو گئی ہے دیکھیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلات کا بول مبارک سرکار کا پیشاب اس کی یہ شان ہے اور کرام نے اس کو بیان کیا ہے کہ محدود صلی اللہ علیہ کے جو فضلات مبارک ہیں تو یہ بھی پاک ہیں یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ یہ پاک ہیں تو اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلات نے پچھنے لگوائے پچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زائد جسم کے اندر خون ہوتا ہے اس کو بسا اوقات نکلوایا جاتا ہے تو عرب کے اندر یہ مشہور تھا اور یہ عمل کیا جاتا تھا تو نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام نے پچنے لگوائے اور اس پچھنوں کا جو خون تھا آپ نے ایک برتن کے اندر دے کر آپ نے ایک صحابی کو دے دیے اور ارشاد فرمایا اس کو باہر جا کر ڈال دو اس صحابی نے جا کر اس کو پی لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جب اس کو اس سے پوچھا کہ وہ کہاں کیا تو ورز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو پی لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری عطا فرمائی خوشخبری عطا فرمائی کہ تمہیں پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی یا پھر یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تبرکات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء الله ما شاء الله اسلامی کے مدنی فول بھی اپ نے سنائی ائیے سنی چینل کے ناظرین مزید اپ کو زیارت کچھ کرواتے چلیں ہماری یہ اسلامی بھائی جو زیارت کر رہے ہیں تھوڑی سی جگہ اپ دے دیں تو ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہ زیارت کروائیں آپ یہاں سے چلی جائیے گا دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پاس حضرت سیدنا ابو مزار مبارک کی چادر شریف موجود ہے حضرت میزبان جن کو کہا جاتا ہے یہ ان کے مزار مبارک کی چادر شریف موجود ہے ان کی زیارت کریں اسی طرح آپ یہ دیکھیں کعبہ شریف کا حصہ ہے اور اسی طرح رہتے۔ سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہ مزار مبارک کا ماربر شریف ہے یہ حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک کا ماربر شریف کا حصہ ہے اس کی بھی زیارت فرمائے اور یہ دیکھیں غلاف قابت اللہ شریف کا مبارک ٹکڑا یہ غلاف قابت اللہ شریف کا مبارک ٹکڑا ہے اس کی بھی زیارت آپ دل بھر کے کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پاک گھر میں جا کر آپ کو براہ راست اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسجد علی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی مبارک مٹی یہ بھی ہے حضرت ام المؤمنین سیداتنا میمونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے قریب کا پتھر اس کی بھی زیارت آپ کریں حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کی مبارک مٹی اس کی زیارت آپ کریں یا اسی طرح مسجد تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا اس مسجد کے درخت کی یہ ٹہنیاں ہے مبارک وہ مسجد ہے کہ ظہر کی نماز تھی اور اسی حکم کے اندر جو ہے وہ حکم آ گیا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے حضور علیہ السلام نے نماز کے دوران ہی جو ہے قبلہ تبدیل فرما لیا اس مسجد قبلطین قبلعطین کہا جاتا ہے دو قبلوں والی مسجد تو چونکہ ایک ہی نماز یہاں پر دو مسجدوں دو قبلوں کی طرف پڑی گئی تو یہ اس مسجد قبل کے درخت کی ٹہنیاں ہیں اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی مبارک مٹی ہے خاک شفا ہے اس کو بھی دیکھیں اس کی زیادہ کریں اللہ تعالی آپ کو مدینہ پاکی اور ہمیں بھی مدینہ پاکی بار بار باعدم حاضریاں نصیب فرمائے مسجد عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہ مدینہ منورہ کے اندر واقع ہے اس کی مبارک مٹی ہے اس کی بھی آپ زیارت کریں یہ مسجد عثمان غنی کی مٹی ہے حضرت سیدنا یونس علی نبینہ و سلاۃ السلام کے مزار مبارک کی مٹی ہے یہ حضرت سیدہ علیٰ نبی والی علیہ السلاۃ والسلام کے مزار مبارک کی چادر مبارک ہے ان کی بھی مدنی چینل کے ناظرین زیارت کریں اور اسی طرح مقام خندق مدینہ شریف کے اندر جو ہے صحابہ کرام علیہ مردوان کے مزارات کی مبارک مٹی سبحان اللہ اس کی بھی زیارت کریں عاشق کیا کیا چیزیں سنبھال کر رکھتے ہیں اور کیسی کیسی برکتیں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام کی زیارت عطا فرمائے حضرت نبی وقاص رضی اللہ تعالان ہو کہ مزار شریف کے رنگ کا ٹکڑا سبحان اللہ اب یہ رنگ کا ٹکڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے مدنی چلن کے ناظرین میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس اس وقت یہاں پر نائنٹی سکس تبرکات موجود ہیں 96 تبرکات ہیں جن کی زیارت یہاں پر کور کروائی جا رہی ہے اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم ایک ایک کی زیارت کرواتے جائیں گے تو ہمارا جتنا وقت ہے اس کے اندر یہ زیارتیں ساری نہیں ہو سکیں گی لہٰذا ڈھائی بجے تک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہاں پر یہ زیارتیں کروائی جائیں گی اگر آپ سب کی زیارت کرنا چاہیں تو ویسے تو سینکڑوں اسلامی بھائیوں کی لائن یہاں پر موجود ہے پیچھے کافی تعداد کے اندر آپ نے کچھ دیر پہلے باہر کے مناظر دیکھے ہوں گے جو پنڈال کے باہر ہیں پنڈال کے باہر بھی یہ سینکڑوں تقریباً ہزاروں اسلامی بھائی لائن کے اندر موجود ہیں اور عاشقان رسول اس مبارک ان مبارک تورکات کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ بھی اگر چاہیں تو جو بابا مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ یہاں پر تشریف لے آئیں اور یہ دیکھیں گمبد خزرہ پر لگے جست کی چادر کا ٹکڑا سبحان اللہ گمبد خزرہ پر لگے جس اور اس کی زیارت فرمائے اللہ تعالی ہمیں گمبد خزرہ کی مدینے میں جا کر با زیارت کرنے کی توفیقت فرمائے بیت اللہ شریف کے اندر کا مبارک پتھر سبحان اللہ بیت اللہ شریف خانۂ کعبہ خانۂ کعبہ شریف کے اندر کا مبارک یہ پتھر ہے کیسا مبارک پتھر ہے اللہ تعالیٰ اس پتھر کے صدقے میں ہمارے زندگی کے تمام پتھروں کو دور فرمائے ہماری مشکلات کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بہتریاں آتا فرمائے اور یہ دیکھیے مواد جہاں شریف مدینہ منورہ کے اندر ٹائلز لگانے سے پہلے نیچے کی مٹی موا شریف حضور علیہ السلاۃ والسلام کے مزار مبارک میں جو مواد شریف ہے جالی مبارک ہے تو اس کے اندر ٹائز لگانے سے پہلے کی مٹی ہے سبحان اللہ اب تو اس وقت لگائے لگا جا چکے ہیں تو یہ ٹائلز لگانے سے پہلے کی خاک شفا ہے ماشاءاللہ اللہ اچھا حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مو مبارک یہ مندنی چینل کے ناظرین کو یہ کلوز کر کے دکھائیں تاکہ یہ واضح ہو جائے حضرت سیدہ اویس قرنی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے مو مبارک ہیں یہ تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں اب اتنا کلوز شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور اپنے ایمان پر بھی ان کو گواہ بناتے جائیں اور کلمہ شریف پڑھیں درود پاک پڑھیں با ادب بیٹھیں با وضو بیٹھیں اور ان کی زیارت آپ کرتے جائیں انشاءاللہ شاء اللہ زل اس کی برکتیں ہمیں ضرور حاصل ہوں گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ حضرت ابو بکر و عمر سے بیعت لی وہاں کی مبارک مٹی یہ مٹی شریف یہاں پر موجود ہے ان کی بھی ہمارے مدنی چنل کے ناظرین کو کروائیں ما شاء اللہ کیسے کیسے تبرکات عاشقان رسول سنبھال کر رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان تبرکات کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالی ان تبرکات کے صدقے میں دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقیاں عطا فرمائے اسی طرح حضرت سیدنا شعیب علی نبینہ علیہ السلام کے مزار مبارک کی چادر حضرت سیدنا شعیب علی نبینہ علیہ السلام کے مزار مبارک کی اللہ کے نبی ہیں یہ ان کے مزار مبارک کی چادر ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کئی مزارات کی چادروں کا آپ نے زیارت کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی اللہ والوں کے مزار پر چادر چڑھانا یہ صالحین کا طریقہ ہے نیکوں کا طریقہ ہے اور یہ چادریں آج کی نہیں ہے عرصہ پہلے کی یہ چادریں ہیں اور یہ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت گاہ کے مبارک پتھر سبحان اللہ بارویں شریف کا دن ہے عید کا دن ہے ڈبی کریم علیہ سلاط والسلام کی ولادت کا دن ہے اور اسی کے مبارک پتھر ہیں آپ دیکھیں کتنے مبارک ماشاءاللہ اللہ پتھر ہیں ان پتھروں نے نبی کریم علی سلاۃ السلام کی یقیناً زیارت کی ہوگی آ کے دل کی ہرتے میں تجھ کو اے پتھر تو, نے تو سرکار علی سلاۃسلام کو دیکھا ہوگا سبحان اللہ کیسے مبارک پتھر ہیں نبی کریم علی السلاۃ السلام کے مبارک پتھر ہیں تو ہمارے مدنی چلن کے ناظرین کو ایک بار پھر حضور علیہ السلام کے یہ ولادت گاہ کے مبارک پتھروں پتھر کی زیارت کروائیں یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ اللہ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے یہ پتھر ہیں ڈبی ہم نہیں کھول سکتے صرف آپ کو واضح طور پر زیارت ہی کروا سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ولادت گاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق تتاب فرمائے اچھا یہ دیکھیں جبل رحمت کا مبارک پتھر ہے جبل رحمت کا کے یہ پتھر ہیں ان کی بھی زیارت فرمائے تبرکات ہیں مکمل ان کی زیارت بھی آپ کو کرواتے رہیں گے مدنی چلن کے ناظرین ان کو دیکھتے رہیں بہت سارے تبرکات ہم کلوز کر کے نہیں دکھا سک رہے لیکن یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے جائیں اور کلمہ شریف پڑھتے جائیں با ادب طریقے سے یہاں پر عاشقان رسول پر ذوق تاری ہے عاشقان رسول پر ماشاء اللہ کئی اسلامی بھائی رو بھی رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی رونا عطا فرمائے یہ دیکھیے حضرت سید احمد شکر بابا رحمت اللہ علیہ راجستان کے ہیں ان کے مزار شریف کی مبارک مٹی ہے یہ اس کی بھی زیارت فرمائے سبحان اللہ مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر مبارک مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مٹی شریف ہے اس کی بھی زیارت کریں سرکار علیہ السلاۃ السلام کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت گاہ کی مبارک مٹی کے پتھر یہ دیکھیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلاۃ السلام کے صاحدے ہیں ان کی ولادت گاہ مٹی مبارک ہے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ گیہوں مبارک سبحان اللہ یہ گندم ہے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ ہو کے آج کل کے بھی گندم ہے اس وقت کے بھی یہ گندم ہے دیکھیے کتنے مبارک ہیں اپنے ایمان پر ان کو بھی گواہ بنا کبھی جو کی موکی روٹی تو کبھی خجور پانی تیرا ایسا پیارا تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے یہ دیکھیے حضرت سیدنا غوس اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مزار شریف کے جھاڑو کے تن کے سبحان اللہ یہ وہ جھاڑو ہیں کہ جنہوں نے غوس پاک رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کو چوما ہوا ہے آپ کے مزار کے احاطے میں ان کو پھیرا گیا کیسی برکتیں ان کو حاصل ہوں گی اللہ تعالی ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے درود پاک پڑھتے رہیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی اللہ محمد دل سلے الا کری صلی سل محمد ہم د نو ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ارے جان ہے تو جہان ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ ہم سب کو مکہ پاک میں جا کر مدینہ شریف میں جا کر براہ راست اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ گنبد خزرہ اور کعبہ شریف کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ غلاف کانہ کعبہ کا حصہ ہے اسی طرح آگے کی طرف چلتے ہیں غلاف کعبہ کے پیچھے کا سفید غلاف سبحان اللہ یہ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین غلافِ کعبہ کے پیچھے کا سفید غلاف ہے اور اس کی زیارت بھی مدنی چنل کے ناظرین کریں ماشاءاللہ اللہ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے مبارک پتھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے مبارک یہ پتے ہیں اور ان کی آپ زیارت کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان پر ان کو گواہ فرمائے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور مزید انشاءاللہ اللہ یہ زیارتیں ہم آپ کو کرواتے ہیں اور یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین قرآنِ پاک کا بے حد قدیم چھوٹا نسخہ قرآن پاک کا بے حد چھوٹا قدیم یہ نسخہ ہے اس کی زیارت کر لیں اور اب انشاءاللہ شاء اللہ مو مبارک کی زیارت کروائیں گے اور من مبارک کی زیارت کروا کے انشاءاللہ شاء ہم مدنی چینل سے لائف سے کٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء پھر مدنی چینل کے ناظرین باپا کا مدنی مذاکرہ دیکھ سکیں گے اور رات میں جو مدنی مذاکرہ میرا علیہ سنت نے فرمایا ہے اس کی اس کو دیکھ سکیں گے اور یہاں پر انشاءاللہ شاء اللہ زوجل ظہر کی نماز تک ڈھائی بجے تک انشاءاللہ شاء زوجل یہ تبرکات کی زیارت کا سلسلہ جاری رہے گا تو جو اسلامی بھائی رہ گئے ہوں تو وہ باب المدینہ تشریف لے آئے عالمی مدنی مرکز تشریف لے آئیں یہ دیکھے حضرت امامِ حسین ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک ہیں امام حسین ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک ہیں کیسی برکتیں ہیں کہ کچھ دیر پہلے سے پاک کے منہ مبارک دیکھے امامِ حسین ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک منہ مبارک ہیں اور ان کی بھی زیارت کریں ابھی ان شاء اللہ زوجل نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کے موے مبارک کی بھی زیارت ہم کروائیں گے وقت بڑا ہمارے پاس مختصر ہے یہ دیکھیں حضور علی صلاحت السلام کے مو مبارک ہیں نبی کریم علی صلاحت السلام کے بال مبارک اپنے ایمان پر بھی ان کو گواہ بنائیں اور ان کی زیارت بھی کریں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کلوز کر کے دکھائیں وقت بھی چونکہ بارہ بجے تک ہے ہمارا مدنی چینل کے ناظرین اس کے بعد پھر حضور اپنا امیر اعلی سنت کا مدنی مذاکرہ جو رات میں ہوا تھا وہ دیکھ سکیں گے یہاں پر زیارت کا سلسلہ جاری رہے گا کثیر عاشقان رسول یہاں پر موجود ہیں جو زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے ناظرین اپنے ایمان پر بھی ان کو گواہ بنائیں اور دل بھر کے زیارت کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بوئیں مبارک کی اور ان تبرکات کی دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرمائیں اچھا ماشاءاللہ اللہ اسلامی بتا رہے ہیں کہ یہ مئیں مبارک سرکار علیہ الصلاۃ اسلام کے جو ہیں یہ داڑھی شریف کے بھی ہیں اور سر مبارک کے بھی ہیں ماشاءاللہ ایسی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان منہ مبارک کے صدقے میں عالم اسلام پر کرم فرمائے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقیہ عطا فرمائے درود پاک پڑھتے جائیے اور انشاءاللہ اللہ زوجل مزید زیارتیں آپ کو کروائیں گے <تصفح> سب ولا ہو آ ہمار بی سب سے بالا ہو آ ہمار بی سب سے علا ہو ہمارا نبی سب سے بالا نبی دونوں آنم گدھولا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا, ان کا تمہارا نبی ہمارا نبی, نبی ان کا ان کا, ان کا, ان کا تمہارا نبی ہمارا نبی, نبی سب سے نبی آلہ ہو آلہ, آلہ, آلہ, آلہ, آلہ ہمارا نبی, نبی سب سے بانا ہونا ہمارے